السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطائم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم وديان من مال لبتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الطراب ويتوب الله على من تابه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سياد أعمالنا من يهده الله فلا مغلله ومن يضلد فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 يَا إِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ بَقُولُوا قَوْلًا سَبِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا أَذِيمًا اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم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 واحد القرطم السانی یفقہ قولی بعد یہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے اس کا تعلق باب مایوت من دل المال اس باب سے ہے جو کل بیان ہوا اس باب کا مقروض مال کے فتنے سے بچاؤ اختیار کرنے کی کوشش کرنا یہ کہ مال ایک فتنا ہے اور اگر اس فتنے میں انسان بڑی ایک حرص اور گہرائی کے ساتھ داخل ہو جائے تو یہ چیز دین سے غافل کر دے گی اور دین سے غافل ہونا نقصان دہ ہے اس نقصان کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان فتنۂ مال میں ملوث ہو جائے اور دین سے رافل ہو جائے اور اچانک اسے موت عاد بوچے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ ہو قبر کی تنہائیوں وحشتوں اور ظلمتوں میں داخل ہو جائے اور انسان کو دین پر عمل کا موقع نہ ملے اور قبر کی تیاری اور آخر کی تیاری پر دھیان نہ رہے تو پھر یہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت اس کے لیے وبال جان بن جائے گی اور بہت زیادہ عذاب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن جائے گی اسی مفہوم کو اجاگر کرنے کے لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے چند احادیث امام بخاری لائے ہیں اور جو احادیث یہاں ذکر کر رہے ہیں جو تعداد میں پانچ ہیں اور سب قریب الماعناں ہیں ان تمام احادیث کا موضوع ایک ہی ہے یہ حدیثیں عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر انصمن مالک اور ابی ابن قائم رسی اللہ سے سے مروی ہیں لیکن سب کا معنی ایک ہی ہے اور یہ بھی حدیث کی صداقت کی ایک دلیل ہے کہ ایک ہی مضمون کی روایت بہت سے صحابہ سے مروی ہے اور تمام صحابہ نے بالکل ہم حدیث روایت کی ہے چنانچہ پہلی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہاں کی روایت سے فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے سنا نبی علیہ السلام سے آپ فرما رہے تھے لو خان البن اعظم وادیان اگر ابن آدم کو مال کی دو وادیاں مل جائیں تو لب طغا وہ تیسری وادی کی طلب اور تلاش شروع کر دے گا حالانکہ یہ مال بہت زیادہ اس کو حاصل ہو چکا اس مال سے کیا مراد ہے خود حدیث نے تصویر کی ہے دوسری حدیث میں وادیان من نے ان کے الفاظ ہیں یعنی سونے کی وادیاں تو مال سے مراد سونا اور ایک حدیث میں من بن و فضو دن کے الفاظ ہیں کہ سونے اور چاندی کی وادیاں اور یہ ایک بہت ہی قیمتی زر شمار ہوتے ہیں سونا اور چاندی ابن اعظم کو سونے کی دو وادیاں مل جائیں وادی وہ جگہ جو پہاڑوں کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہوتی ہے چاروں طرف پہاڑ اور بیچ میں جو میدانی علاقہ ہوتا ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے جو کہ بڑا وسیع ہوتا ہے وہ علاقہ تو اتنا مقدار میں اس کو سونا مل جائے ایک وادی نہیں بلکہ دو وادیاں مل جائیں تو بجائے اس کے کہ اس مال کثیر پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کی عبادت کے لیے تفرغ اختیار کرے اور اس کے اطاعت کے لیے مستعد ہو جائے لفظ وہ تیسری وادی کی تلاش اور طلب شروع کر دے گا یہ لفظ باب اشتعال سے ماضی کا سیرہ ہے اور اس کی تام طلب کا معنی لفظ واضح کہ وہ تیسری وادی کے طلب میں منہ میں کھو جائے گا مانا دین سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یکسر غافل اور محبت دنیا میں فنا ہے وہ فرمایا کہ بلا یم لو جو علت طور اور نہیں بھرے گی ابن آدم کے پیٹ کو مگر قبر کی مٹی علت طور مگر مٹی مقصد یہ کہ وہ انہیں امور کی طلب اور تلاش میں سرگردار رہے گا آخرت کو فراموش کرتے ہوئے اور پھر اچانک موت اس پر واقع ہو جائے گی اور پھر وہ قبر میں داخل ہو جائے گا تو وہ ابن اعظم کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی اب وہ طلب کہاں گئی ساری تو وہ لو جو ابن آدم جوف جوف سے مراد ابن اعظم کا پیٹ ایک روایت نے بطن بھی ہے ولا یم لو ودن ابن آدم ایک رات میں این ابن آدم یہ ابن آدم کی آنکھ کیونکہ ہبس اور ہرس آنکھوں سے جھلپ بھی ہے اور ایک میں لا یملو فاہ اس کا منہ قبر کی مٹی بھرے گی تو تقریبا یہ ساری سارے الفاظ ہم مانا ہے نبی رسوان جی بتانا چاہتے ہیں کہ ابن آدم اپنی اس ہرس میں ڈوبا رہتا ہے دو وادیاں سونے کی پا لینے کے باوجود وہ تیسری وادی کی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہے اور پھر اچانک موت کا شکار ہو کے قبر میں پہنچ جاتا ہے تو گویا اب اس کی حرف ختم ہو گئی اب طلب کی کوئی صورت باقی نہیں اس کے سامنے حساب و کتاب کی بڑی الجھنیں موجود ہیں اب وہ طلب کہاں گئی تو گویا قبر کی مٹی سے اس کی طلب کو قرار آئے گا اور اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں اور آخرت کے تعلق سے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں اور نہ مرنے کے بعد کچھ ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی عمل ہے حساب نہیں ہے اور موت کے بعد کی زندگی حساب ہے عمل نہیں اور فرمایا کہ یصوب اللہ علام صاحب اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے جو توبہ کر لے اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جمل آدم جو دنیا کی طلب میں حریث ہے لالچی ہے اور اس کی تلاش میں کھویا ہوا ہے سرگرداں ہے اور دین سے بالکل غافل ہے اسے نماز روزے کی ہوش نہیں حتیٰ کہ بعد اوقات حلال و حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے لیکن اگر یہ شخص بھی توبہ کرنا چاہے بلکہ توبہ کرنی چاہیے یہ ترغیب ہے تو اللہ اس شخص کی توبہ قبول کر لے گا یہ دین کی سماہت ہے کہ ایسا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی کثیر دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اور عملی زندگی اختیار کرنے کی بجائے وہ دنیا میں کھو گیا اور آخرت سے غافل ہو گیا اور دین سے ایک لا تعلقی برت لی لیکن اگر اس کے اسے بھی اگر ہوش آ جائے اور رجوع کرنا چاہے اور توبہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ جیسے ہر بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اس کی توبہ بھی قبول کر لے گا کل یا عبادی اللہ دودین اخراق علسین لا تقن تم رحمت اللہ ان الله جنوب و جمیہ جو بندے اپنے اوپر زیاتیاں کر بیٹھے گناہ اور معاشیتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ تعالیٰ سارے گنا بخشنے والا ہے بس شرط یہ کہ تم سچی اور خالص توبہ کر لو جس کو توبہ کے کہا جاتا ہے تو حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مالک فتنہ ہے جس کی محبت انسان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور زر کثیر پا لینے کے باوجود اس کی حرس ختم نہیں ہوتی اور یہ حرص اور طلب کی شدت جو ہے اسے دین سے غافل کر دیتی ہے اور دنیا کی طلب ہی میں وہ موت کا شکار ہو کے قبروں میں پہنچ جاتے اور یہ ایک بڑا ہولناک ایک انسان کا انجام ہے لیکن ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی غفلت کو چھوڑ دے اور جو ہوا سو ہوا صحیح کر رہے. اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا حضرت علی محمد يقول لو ان ابن ادم مثل واد ما لن احب ان له اليه مثلا ولا يملا عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب قال ابن عباس رضي الله عنهما فلا ادري من القران هو املا قال وسمعت ابن الزبير رضي الله عنهما يقول ذلك على المنبر دي <تصفيق> وہی جو پیسے گزرش چکی تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے لیکن حفیظ کا مثن تقریباً ایک ہی ہے تو سی صنعت کی لطائف پر بات ہو جائے یہ حدثنی علی محمد امام بخاری کے شیخ یہ محمد بن سلام الفیقندین امام بخاری کے بڑے ممتاز مشائق میں سے اور ان کے شیخ مخلط اور ان کے شیخ ابن جریج اس صنعت کی روح سے امام بخاری رحمۃ اللہ ابن جریج تک دو واسطوں سے پہنچے ہیں ایک محمد بن سلام اور دوسرا مخلت جو شکول صنعت گزری ہے اس میں ابن جریز تک ایک واسطے سے پہنچے ہیں ابو عاصم ان ابن جریج تو اوپر سند عالی ہے اور نیچے سند نازل اور سافل ہے امام بخاری رحمٰ نے علوب سند کے بعد نضول سند کیوں اختیار کیا اس میں ایک انتہائی عمدہ نقطہ ہے اور وہ ہے تشریح میں سوا ابن جریز جہاں اطاع سے روایت کر رہے ہیں سمیٹو کہہ کر دوسری صنعت ابن جریز جن قال سمیٹو اطوا یہ سیما کی سراہت کی ہے پچھلی صنعت میں ابن جرید ان اطاع ہے انانا کے ساتھ اور انانا چونکہ منہ میں انقلاب ہوتا ہے جو علماء میں بڑا گراں گزرتا ہے بعض امام بخاری رحمہ اللہ نے اس نقطے کے تحت اس دوسری سند کا ذکر کیا حالانکہ متن تقریباً وہی ہے کہ یہاں ابن جریج نے سمیت کے سیرے کے ساتھ سما کی فلاحت کر دی اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے انہیں یعنی علوم کے بعد نزول سند کا قبول کیا اس اہم نقطے کو واضح کرنے کے لیے کہ ابن جریج جو ہے اس کا عطاس ہے اس حدیث کا سما ثابت ہے سراہد کے ساتھ یہاں ایک اور دونوں سندوں میں ایک نقطہ ہے کہ عبداللہ بن عباس سمیت النبیہ کہہ رہے ہیں سمیت النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد العبین عباس کی بہت کم حدیث ہیں جس میں نبی الاسلام سے وہ سماع کی فراحت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کیونکہ السلام کی عمر مبارک تک وہ چھوٹے بچے تھے گیارہ بارہ سال کے نبی علیہ السلام سے براہ راست انہوں نے بہت کم حدیثوں کا سماع کیا لیکن کثیر الروایت سے حاوی ہیں تو زیادہ تر احادیث انہوں نے جو نبی علیہ السلام کی روایت کی ہیں وہ صحابہ کے واسطے تھے ان سے بہت سی ایسی روایتیں ملتی ہیں جن میں وہ موجود ہی نہیں تھے جیسے مکی زندگی کے واقعات یا جیسے جنگ بدر وغیرہ کا قصہ یہ بد وحی کے بعد قصے ان کے رابع عبداللہ بن عباس ہیں حالانکہ اس کو کوئی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے وہ روایتیں در کے صحابہ سے سنی ہیں اور صحابہ سے سن کر بیان کی کئے تو براہ راست نبیلِسلام سے سما باجی روایتیں بہت تھوڑی ہیں ان میں سے یہ دو حدیثیں جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں سمیعت ابن عباس ہیں یقور و سمیت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس سنوا دیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا آپ کیا پر مارے لو ان ابن آدم مل اباد ابن اعظم کو اگر ایک وادی بھر کے مال کی مل جائے مال یعنی سونا اور چاندی لا حب اللہ لہو الاََ لہو تو اس کی خواہش ہوگی اس جیسی ایک وادی اور مل جائے ولا یم لو اعین ابن اعظم اللہ تو اور ابن آدم کی آنکھ قبر کی مٹی بھرے گی کیونکہ آنکھ جو ہے وہ حرص کی کرتی ہے اور آنکھوں سے ہرس ٹپکتی ہے ابن اعظم کی جو آنکھ اور اس کی نیت ہے وہ دنیا کا مال نہیں بھر سکتی بھر سکتا ایک اچانک اس کی موت باتیں ہوگی اور وہ قبر میں پہنچ جائے گا اب ہرس کرو اب مال کی طرف کرو اب تو وہ تلف انتہائی دران گزرے گی بلکہ جو انسان صرف موت کا مو دیکھ لے آسار موت یا نشانیاں موت کی تو پھر ساری دنیا دولتیں اس کے نزدیک بالکل بے معنی ہو جاتی اسے امام زہبی رحمہ اللہ نے عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کہ مرض الموت کا حال بیان کیا ہے کہ جب ان پر ایک مرض الموت کی کیفیت داری ہو چکی تھی تو ان کی تجارت کا مان لایا گیا اسی حالت میں بہت بڑے تاجر تھے اور وہ مال کیا تھا وہ صندوق بھرا ہوا سونے کا بتایا گیا کہ یہ فلاں تجارت کا نفع ہے آپ کا تو ان کے قریب ان کا بیٹا عبداللہ بن امر بیٹھا ہوا تھا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ تم یہ مال لے لو مجھے اس کی حاجت نہیں لیکن چونکہ بیٹا بھی بڑا ظاہر اور متاثی متور شخصیت تھے ان کہا کہ ابا جان مجھے اس مال کی حاجت نہیں ہے میں اس کو قبول کر کے اس میں تصرف کر کے حساب دینے میں اپنی کمزوری سمجھتا ہوں حساب کیسے دوں گا میں مجھے اس مال کی نہ حاجت ہے نہ طلب ہے تو اس وقت امربیناس نے فرمایا تھا کہ لوکان ملی ان برسن کہ کاش یہ صندوق سونے سے بھرا ہوا نہ ہوتا بلکہ بکری کی مینگنی اور گائے کے گوبر یا اونٹ کی لیڈ سے بھرا ہوتا ہے دیکھیں ابھی زندگی کی رمک باقی ہے اور موت کا سفر تقریباً شروع ہو چکا اور اس کے ساتھ ہی دنیا کی رنگینیاں اور لذتیں بالکل دم توڑ گئیں اور مال تعلق سے یہ مال کو قبول کرنے کے تعلق سے ایک گرانی محسوس کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ کاش صندوق میں مال نہ ہوتا سونے کے سکے نہ ہوتے بلکہ گوبر اور لیڈ اور مینگنیاں ہوتی یہ ہے دنیا کی حقیقت اب جب مر گیا تو پھر قبر کی مٹی اس کی ہرس کو ختم کرے گی اور اس کا پیٹ بھرے گی ورنہ دنیا کا مال اور یہ خزانے اور یہ دولتیں یہ حکومتیں اور عہدے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتے بلکہ اس کی ہرس کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں تو اس حدیث سے رسول اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مال ایک فتنہ ہے جتنا اس فتنے میں ملوث ہوگے اتنا دین سے دوری اختیار کرنی پڑے گی اور یہ نقصان دہ ہے کیونکہ موت اچانک آ سکتی ہے اور اس بندہ تیار بھی نہ ہوگا اور پھر آخرت کا حساب شدید اور عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑے گا اور آگے پھر وہی بات کی بھائی یسوب اللہ علیہ منصب کہ جو بندہ صدق دل سے توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا معنی یہ انسان جو دنیا کا حریث ہے اسے توبہ کرنی چاہیے اور اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی توبہ ان شاء اللہ قابل قبول ہوگی اگر وہ توبہ تو منسوخ کرتا ہے اور دنیا سے ایک بیزاری اختیار کر کے رجوع رجوع اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرما لے اعال ابن اباس ابنِ عباس جو حدیث کے راوی فرماتے ہیں فلا ادری مین القرآن ہوا عملا میں نہیں جانتا یہ قرآن میں سے ہے یہ نہیں یہ بات آگے بھی آ رہی ہے وہاں بات ہو جائے گی انشاءاللہ شاء اور مزید سما دیں کہ وہ سمی دبن زبیر زبیر یقور دار قائمر یعنی عبداللہ بن عباس کو رہے ہیں کہ میں نے بالکل یہی حدیث عبداللہ بن زبیر سے بھی سنی وہی حدیث ممبر پر سنا رہے تھے یعنی خطبہ دے رہے تھے اور خطبے میں انہوں نے یہ حدیث سنائی تھی یعنی عبداللہ بن زبیر نے اور وہ حدیث آگے آ رہی ہے عبداللہ بن زبیر والی وہ پڑھ لیجیے قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عباس بن سهل بن سعد قال سمعت ابن الزبير على الهنبر بمكة في خطبته يقول يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا ملءا من ذهب أحب إليه ثانيا ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا وَلَا آدَمَ إِلَّا وَيَطُوبُ اللَّهُ عَلَى مِن <تَابَا> یہ دن زبیر کی حدیث ہے وہ ممبر پر بیان کر رہے تھے سمیت زبیر اگل ممبر بے مکہ تھا اور یہ ممبر یہ مکہ مکرمہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو مکہ کے ممبر پر وہ کھڑے تھے اور یہ حدیث انے تھے کیا یا یاس اے لوگو اِن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے لو ان لو انبنا اعظم عورت من وادی اگر ابن اعظم کو سونے سے بھری ایک وادی دے دی جائے کہبا الیہ ثانیا تو پھر وہ دوسری وادی کی طلب کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا کہ ایک وادی مل گئی اب دوسری وادی بھی آنی چاہیے پھر تیسری وادی آنی چاہیے یہ ابن آدم اور اس کی حرس کا معاملہ ہے ولو عرفی آسانیا اور اگر دوسری وادی دے دیا گیا احبہ الہی ثالثا تو پھر یہ چاہے گا کہ تیسری وادی بھی حاصل ہو جائے وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ اَبْنِ آدَمَ إِلَّا تَوْرَاد اور ابن آدم کے پیٹ کو کوئی چیز بند نہیں کر سکتی بھر نہیں سکتی سوائے قبر کی مٹی کی اللہ طور سوائی مٹی کے اتنی مقدار کا سونا اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا لیکن جب وہ موت کا شکار ہوگا اور موت کے شکنجے میں کسا جائے گا تو پھر قبر کی تھوڑی سی مٹی اس کا پیٹ بھر دے گی یہ ساری خواہشات ختم ہو جائیں گی اور یہ سارا دنیا کا میدان ختم ہو جائے گا اور پھر وہ افسوس کرے گا کاش میں نے دنیا سے محبت نہ کی ہوتی بلکہ دنیا کے مقابلے میں دینداری کو ترجیح دی ہوتی اور عمل سالے کی طرف توجہ کی ہوتی وہ یقوب اللہ علیہ منتاب اور جو بندہ سچی توبہ کر لے اللہ باک اس کی توبہ قبول فرما گا تو ایسے انسان کو توبہ کا درس دیا گیا ہے توبہ کی تلقین دی گئی ہے اور ساتھ یہ خوشخبری بھی چندر وعزت توبہ قبول فرمانے والا ہے کوئی یہ کتنا بڑے سے بڑا کیوں ہو اگر سرقے دل سے توبہ کر لے تو نافنگ اس کی دعو قبول کر لے قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد ان صالح عن ابن قال اخبرني انس, ان ان ان انس بن مالك ان رسول الله صلى عليه وسلم قال له ان لابن ادم واديا من ذهب احب يكون له واديان ولن يملا فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب قال يهديس ہے مضمون وہی ہے حدیث کا جو ہم نے شروع میں بیان کیا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اعشاد فرمایا لو انبنِ آدم و وادی منظاہن اگر ابن آدم کے لیے سونے کی وادی ہو تو حقبا یقین وادی تو اس کی اچاہت اور خواہش ہوگی کہ دو وادیاں ہو جائیں بلا یمن خاہ اللہ اور اس کا منہ صرف مٹی ہی بھرے گی موت کے بعد میں یقوب اللہ علیہ من اور رب العزت کچھ بندے کی توبا قبول کر لیتا ہے جو دل سے توبہ کر لے یہ بات جو پیچھے گزری ہم نے اشارہ دیا تھا انس بن مالک نے ابن پھر واحد رمارے دونوں یعنی صحابی عنصابی وطے کہ کندہ نورا حاضم القرآن یہ جو حدیث گزری ہے کہ ابن اعظم کو اگر سونے کی وادیاں مل جائیں دو وادیاں مل جائیں تو تیسری کی خواہش کرے گا اور چاہت کرے گا ہم سمجھتے تھے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے ہم اس کو قرآن سے شمار کرتے تھے حتیٰ نزل اللہ کو حتیٰ کہ یہ صورت نازل ہوئی اللہ کو تو پھر ہم یہ سمجھے کہ یہ قرآن ہے اللہ حکمتقاصر اور وہ نبی السلام کا فرمان ہے ورنہ اس صورت کے نزول سے قبل ہم اس حدیث کو قرآن سے سمجھا کرتے تھے اس جملے کا یعنی جو فہم ہے مختلف علماء کی طرف سے وہ دو طرح کے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ ابن کہا کہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کا حصہ تھا پہلے اور جس طرح قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اس تلاوت میں یہ حدیث بھی پڑھی جاتی تھی یعنی یہ وہی مطلوب تھی اور قرآن کا حصہ تھی اور قرآن کے ساتھ اس کی تلاوت ہوتی تھی لیکن سورہ الحکم التقاصر کے بعد اس کی تلاوت لفظاً منسوخ کر دی گئی معنی موجود اور ہے اور وہ پورا معنی سورہ تقاثر ادا کر رہی ہے الحاق متقافر حتیٰ ظرطم المقابر کہ تمہیں کثرت مال کی طلب نے ہلاک کر دیا اور دین سے غافل کر دیا حتیٰ ثرطم المقابر حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے تو یہ بالکل جو یعنی قرآن کی یہ دونوں عائدیں ہیں وہ حدیث کا جو ٹکڑا ہے جو جو آپ نے پڑھا پورا پورا اس کی ترجمانی یعنی لو لوقان ابن آتم واغین من صاحب لبتگا لح لفظ غاز اور جو حذیث ہے جو قرآن الحکم و تو دونوں کا بالکل ایک ہی معنیٰ ہے وہاں بھی کسرت کی طلب اور یہاں بھی کثرت کی طلب ہے اور لا یمل و جوفرم نے آدم اللہ تراب اور تو اور حطیٰ سرطب المقابل وہاں بھی انہیں قبر کی مٹی پیٹ بھرے گی اور یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے انہیں قبروں میں اپنے اپنے آپ کو ذاخر کر لیا اور قبروں میں پہنچ گئے تو قبر کی مٹی تمہارا پیٹ بھرے گی تو سمجھتے ہیں کہ اس صورت کے رضول کے بعد وہ جو حدیث جس کو جو قرآن کا حصہ تھی اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی انہیں بعض علماء کا یہ فہم ہے جب کہ زیادہ علماء کا فہم یہ ہے اور وہی زیادہ راج معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس حدیث کو قرآن میں سے شمار کرتے تھے انہیں قرآن نہیں سمجھتے تھے قرآن میں سے شمار کرتے تھے لیکن جب سورہ تقاصر نازل ہوئی تو پھر ہم یہ سمجھے کہ یہ حدیث ہے قرآن نہیں ہے اور یہ سورت قرآن ہے اللہ کے متقافر دونوں کا مضمون بالکل متحد ہے اور دونوں نے ایک انسان کی رغبت مال کی خواہش ایسی خواہش جو اس کو دین سے غافل کر دے اس کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ قبر کے انجام کا ذکر ہے کہ یہ انسان قبر میں داخل ہو جائے گا اور پھر یہ ساری خواہشیں اور رغبتیں ختم ہو جائیں گی تو پھر یہ تھوڑی سی مٹی اس کا پیٹ بھر دے گی وہ انسان جس کا پیٹ سونے کی دو آبادیاں میں بھر سکی تو قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی یہی بات اگر انسان دنیا میں سوچ لے اور اپنا محاسبہ کر لے اور ایک نسل العین کا صحیح تعین کر لے یقیناً بہت سے مشاغل سے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں اللہ توفیق جی يقول رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خطرة حلوة وقوله تعالى زجنا للناس حب الشهوات من النساء والبنين الآية قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا لا نستطيع أن نفرح بما زينته لنا اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهية يقول أقدرني عربة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال وربما قال سفيان قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة گیارہ نبی اسلام کی ایک حدیث پر قائم ہے المال یہ مال جو ہے یہ بڑا پرکشش خاضرہ یعنی سرسبز سر چمکدار اور حلوہ کا معنی میٹھا یہ دنیا کا مال انتہائی چمک دمک والا اور انتہائی میٹھا ہے یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو حدیث آگے آ رہی ہے تو اس حدیث ابھی امام بخاری کا ترجمہ قائم ہے یہ باب قائم ہے تو آگے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ بقعل ہی تو عاللہ زیا نلی ولبن کے لوگوں کے لیے ان شہوات کی محبت کو مزین کیا گیا ہے کن شہوات کی میننسا وبنین اولاد اور عورتوں اور دنیا کے مال وغیرہ کے شہوات دنیا کے مال کی چاہت اور عورتوں اور بچوں کی کفرت اور اس کی چاہت یہ لوگوں کے لیے سجا کر پیش کیا گیا ہے یہ ایک طرح کا امتحان سمجھیں یعنی ان امور کو عمور فطرت میں داخل کیا گیا اور یہ ایک امتحان یعنی ہر بندے کے دل میں مال کی محبت ڈالی گئی عورتوں کی محبت ڈالی گئی اولاد کی محبت ڈالی گئی اور دیگر جو دنیا کا ساز و سامان ہے سونا ہے چاندی ہے گھوڑے ہیں جن کا ذکر ہے آگے آئے تکریما میں کھیتی باڑی ہے باغات ہیں یہ دنیا کا مال ہے اور ان سارے مالوں کی محبت انسان کے دل میں انفطری طور پر رکھی گئی ہے اور یہ محبت دل میں پیدا کیا جانا یہ بندے کا امتحان ہے کہ بندہ اس محبت کو اعتدال کے ساتھ لیتا ہے یا پھر حرص لالچ اور اشراف نفس کے ساتھ لیتا ہے تو جو بندہ اعتدال میں لینے میں کامیاب ہو جائے وہ سرخرو ہے اور جو بندہ حرص کی بنا پر یہ محبت لے لے وہ ناکام ہے تھرا علیہ اسلام کی حدیث جو آگے آ رہی اس ہے اس سے قبل ماں بخاری رحمہ اللہ نے ایک قول نقل کیا امیر عمر رضی النحا اللہ اللہم لان صفی اللہ نفرح باں زجینت ہُلنا اللہ اسلوف ان سے اہوفی حق ہی اے اللہ ہم طاقت نہیں رکھتے مگر کس چیز کی اللہ نفرہ باں زنت ہو مگر یہ کہ جو تو نے ہمارے لیے سجا دیا دنیا کو مزین کر دیا اس سے ہم بھی خوش ہوں کیونکہ یہ سجاوٹ جو ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کی محبت ایک فطری چیز موجود ہے ہمارے اندر اس کے سواؤ کو کار نہیں ہے اس کے سواؤ ہم کوئی طاقت نہیں رکھتے اتنا لانسپیل اتنا جو تو نے ہمارے لیے سجا دجا دیا مزین کر دیا دنیا کے اموال کو اور خلانوں کو اور ان میٹھی چیزوں کو زینتوں کو تو ہم بھی ان سے خوش ہوں اس کے سوال کچھ اہا کار نہیں ہمارے لیے کیونکہ بات فطرت میں شامل ہے اللہ انی ان کا انفیوفی حق ہے لیکن یا اللہ میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں یہ جو مال جو دنیا کا تو نے ہمیں عطا فرمایا اور جس کی محبت دل میں ڈال دی ہمیں توفیق دے کہ اس مال کو میں خرچ کر سکوں اس کے حق میں جو اس مال کو خرچ کرنے کے حقوق ہیں ان حقوق کو بجا لاتے ہوئے مال کو خرچ کروں یعنی مال کی محبت فطرت میں داخل اور شامل ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ فطرت حرف کے درجے کو پہنچ جائے تو یہ توفیق دے کہ اس مال کے خرچ کرنے کے جو حقوق ہیں وہاں اس مال کو رکھوں مثلا زکوٰۃ دوں صدقہ دوں اہل عیال کا خرچ کروں دیگر جو مصارف موجود ہیں راہ حق کے ان میں اس کو استعمال کروں یہ امیر عمر نے یہ دعا کی یہ ایک خاص موقع تھا اصل میں جب کسرا کے بعد علاقے فضا ہوئے اور وہاں کے مال اور دولت ظنیمت کے طور پر حاصل ہوئے تو امیر و مومن کی خدمت میں بھیجے گئے بڑا ایک ڈھیر لگ گیا جواہرات سے اور ہیرے سے اور سونے اور چاندی سکے درہم و دنار بے تحاشا بھرے ہوئے امیر عمر کے سامنے وہ ڈھیر لگا ہوا تھا تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو ایک کپڑے سے ڈھاند دو کہاں سے دیا گیا اور لوگ آنا شروع ہو گئے تاکہ اس مال سے کو حصہ مل سکے امیر عمر رضی عنہ اس مال سے اس چادر کو ہٹاتے ہیں اور مال کو دے کر رو پڑے اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا اللہ یہ دنیا کی ثربتیں اور یہ مال یہ ہیرے جواہرات اور یہ چاندی اور سونا ان کی محبت ان فطری طور پر دل میں موجود ہوتی ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ محبت غالباج ہے اور ہم اس کی حرص میں مبتلا ہو کر دین کو فراموش کر دیں اور تیرے حقوق کو فراموش کر دیں اے اللہ یہ توفیق دے کہ اس مال کو راہ حق میں صحیح طور پر خرچ کریں یہ مال ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ بخل اختیار کر لیں اور حرف غالب آ ہے اور جو اس کے حقوق اس میں خرچ کرنے سے بعد آ جائیں ایسا نہ ہو بلکہ جو مال کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق دے دیں صحیح معنی میں زکوٰۃ دیں صدقات دیں اور مساکین پر خرچ کریں اپنے اہل و ہے بیوی بچے ہیں ماں باپ ہیں ان پر خرچ کریں اور کسی موقع پر مال کے ہر غالب نہ آئے کہ اس بنا پر بخل کا شکار ہو جائیں اور پھر مال کی محبت میں دین سے غافل ہو جائیں امیر, امیر المومنین کے اس قول کو پیش کرنے کا مقصود یہی ہے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زیب و زینت کی چیزیں ہیں یہ ہی اور پرکشش ہیں اور ان کی محبت یقیناً ایک فطری مسئلہ ہے لیکن جو انسان اس فطرت کے عمر کو حرف کی حد تک اپنا لے تو وہ نقصان اٹھائے گا اور جو بندہ اس فطری محبت والے امور کو اور چیزوں کو جو ہے وہ لیتا تو ہے قبول تو کرتا ہے مگر ساتھ ان کا حق ادا کرتا ہے تو وہ بندہ فائد المرام اور کامیاب کرا پائے گا اگر یہ حدیث حکیم رضی اللہ ہو کی تو آتے کہ سعالۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی میں نے نبی علیہ السلام سے کچھ مال کا سوال کیا تو آپ نے مجھے آغاز فرمایا صبح مسعل پھر میں نے مزید سوال کیا فآذانی آسان آپ نے مجھے مزید دیا صبح مسائل پھر سوال کیا فآذانی پھر آپ نے مجھے اور مال دیا یعنی نبی علیہ السلام سے جب سوال کیا جاتا تو آپ کو مال بڑی فراوانی سے دیتے تھے اور بڑی فراغری سے آپ دیا کرتے تھے یعنی مال کی محبت یا اس کی حرف آپ کے دل میں تھی ہی نہیں اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنا مال خرچ کرتے یہ آندھی کی رفتار سے بھی بڑھ کر اتنا مال آپ کے پاس ہوتا کہ آندھی کی رفتار سے بڑھ کر اپنا مال آپ خرچ کیا کرتے تھے تو مال کی حرف آپ کو نہیں تھی آگے حدیث آئے گی کہ آپ کا یہ فرمان کہ میں چاہتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت پہاڑ مجھے سونے کا بنا کر دیں اور اتنا بڑا پہاڑ اگر یہ سونا بن جائے تو کتنی دولتیں حاصل ہوں کتنی ثربتیں حاصل ہوں فرمایا کہ میرے اندر یہ چاہت ہی نہیں ہے انشاءاللہ وہاں اس پر بات کریں گے تو حکیم نظام نے آپ سے بار بار تقاضہ کیا سوال کیا مال کا اور آپ نے ہر بار اس کو عطا کیا ثم مقال پھر آپ نے فرمایا کہ اتنا حاضل المال بے شک یہ مال ربما قال سفیان اور بعد اوقات سفیان نے جب یہ حدیث روایت کی سفیان اس حدیث کے اراضی ہیں انہوں نے یوں کہا کہ قال علی یا حکیم کہ اللہ کے نبی صلی نے مجھے خطاب کیا حکیم نظام کو کہ اے حکیم ان حاضل مالا قدرت الحلوا ان بعد رویتوں میں یہ اس طرح ہے ان حاضل مالا قدرت الخلوا اور بعض رویتوں میں یا حکیم ان حاضل مال ہے قضرت الحلوا کیا حکیم ابن حضان جس مال کا تم بار بار سوال کر رہے ہو بے شک یہ مال بڑا چمک دمک والا ہے بڑا سرسبز ہے اور بڑا اس میں ظاہری زینتے اور رونقیں ہیں اور حلوت بڑا شیریں ہیں یہ بڑا میٹھا ہے یہ فمن آق بہ و طیب بورے کا لہوف ہے جو اس مال کو لیتا ہے نفس کی خوشی کے ساتھ اس کے لیے برکت ہوگی نفس کی خوشی کیا ہے نفس کی خوشی سے مراد یہ ہے کہ اس مال کو نیک نیتی سے لیتا ہے جب وہ لیتا ہے کہ مال وصول کر رہا ہوتا ہے چاہے وہ تجارت کا مال اس کو ملے یا صدقے کا مال اس کو ملے تو اس کے اندر نیک نیتی ہو یہ طیب نفس ہے نفس کی خوشی طیب خاطر نیک نیتی کے ساتھ لے نیک نیتی کیا ہے نیک نیتی یہ ہے کہ اس مال کی حرس نہ ہو اس لیے وصول نہ کرے کہ وہ مال کا حریث ہے اس لیے وصول نہ کرے کہ وہ مال کا بخیل ہو جائے اور اس کو جمع کرے اور سکے اور نوٹ گن گن کے رکھے بار بار دیکھے بار بار گنے اور ایک اس کے اندر ایک محبت ہو مال کی اور یہ چیز نہ ہو کہ اس مال کو میں فقراء پر خرچ نہیں کروں گا اس کے حق ادا نہیں کروں گا نہیں تیب نفس نیک نیتی کے ساتھ مال وصور کرے کہ میں خود بھی تصرف کروں گا اس مال میں سے اہل ویال میں بھی خرچ کروں گا اور جو اللہ کے حقوق ہیں دین کے وہ بھی ادا کروں گا یہ سب نیک نیتی کی صورتیں ہیں اور یہ طیب نفس ہے تو اگر یہ سوچ اس کے اندر موجود ہو مال لیتے ہوئے تو بور کا لحفی ہے تو اس کے لیے اس مال میں برکت ڈال دی جائے برکت دی جائے گی اسے اور وہ مال اس کا کبھی ختم نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو برکتوں سے بھر دے گا من آشا بہو میں نفس اور جو بندہ اس مال کو لے گا نفس کی لالچ کے ساتھ اور حرف کے ساتھ اور بخل کی نیت سے لم لمحے وارک فی ہے اس کو قطن برکت نہیں دی جائے گی مال چاہے وہ تجارت کی شکل میں آ رہا ہے یا صدقے کی شکل میں آ رہا ہے یا کسی بھی صورت میں اگر اس کے دل میں سوچ کیا ہے حرف کی سوچ ہے ہریسانہ سوچ ہے اور بخل کی سوچ ہے کہ میں بڑا سرمایہ دار بن جاؤں گا اور اس مال کو روک کے رکھنے کی سوچ ہے کہ گن گن کے رکھوں گا ڈھیر لگا کے رکھوں گا اور بڑا سرمایہ دار بن جاؤں گا یہ اگر سوچ ہے لم یبارک لحفی ہے تو اس کے لیے اس مال میں برکت نہیں ڈالی جائے گی بلکہ وہ مال فنا اور تلف ہونے کے مواقع میں گھیر بھی آ جائے گا مثلا کسی کی بیماری آ گئی یا وہ چور ڈاکو پڑ گیا یہ اور کوئی معاملہ بن گیا جس سے مال تباہ ہو جائے تو وہ مال بالکل بے برکتہ ہوگا اور اللہ اس میں برکت نہیں ڈالے گا تو مانا جو بھی بندہ مال وصول کرتا ہے اس کی دو قسمیں کچھ لوگ وہ ہیں جو مال لیتے ہیں کماتے ہیں تو ان کے اندر کی نفس ہوتا ہے نیک نیتی ہوتی ہے اور وہ اچھی سوچ رکھتے ہیں کہ اس مال کو خود بھی اپنے استعمال میں لاؤں گا اہل و عیال کے بھی زکوٰۃ بھی دوں گا غور وار فقرا کو دوں گا فلاں مستحقین ان کو دوں گا فلاں طالبۃ ان پر خرچ کروں گا یہ اس کے اندر ایک ایک سوچ ایک منصوبے ہوتے ہیں اس کے اس سوچ کے ساتھ اگر وہ مال لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دے گا اور اگر سوچ یہ ہو کہ میں سرمایہ دار بن جاؤں گا اور سرمایہ دار بن کر مال کے ڈھیر لگا لوں گا اور خرچ نہیں کروں گا روک کے رکھوں گا تو یہ ہے یعنی اشراف نف لالچ اور حرص جو قطنگ یعنی محبوب نہیں ہے تو لمگ و بارک لفی ہے ایسے شخص کے مال میں برکت نہیں ڈالی جائے گی وقان اقلوی یا قربلائش بہ اس کی مثال اس جانور کی ہوگی جو کھاتا ہے اور سیراب نہیں ہوتا پیچھے بھی وہ حدیث گزرش ہوگی جس میں نبی السلام نے مال کے تعلق سے جانور کی مثال دی ہے کہ جانور جو موسم بہار کی یعنی پیدا شدہ گھاس کو چرتے ہیں ان کی دو قسمیں کچھ جانور گھاس کھاتے جاتے ہیں کھاتے جاتے ہیں اور نکال نہیں پاتے یہ یعنی جیسے یہ دنیا کا حریث ہے مال کماتا ہے لوٹتا ہے حاصل کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں نکالتا نہیں تو اس, اس جانور کی طرح ہے اور وہ جانور بد کا شکار ہو کر یا تو مر جاتا ہے یا موت کے قریب ہو جاتا ہے ایسے یہ شخص بھی مر جاتا ہے یا موت کے قریب ہو جاتا ہے یہ موت اس کی جسمانی بھی ہو سکتی ہے روحانی بھی ہو سکتی ہے انتہائی نقصان دے. لیکن ایک جانور وہ ہے جو اعتدال سے کھاتا ہے اور پھر جغالی کرتا ہے اس اپنے کھانے کو مزید نرم بنا کر تاکہ آسانی سے وہ نکل جائے یہ اس شخص کی مثال ہے دنیا دار جس کو اللہ تعالی مال دیتا ہے اور وہ اس اتنا مال لیتا ہے جس میں اعتدال ہو اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں نکالتا بھی ہے خرچ بھی کرتا ہے اس جانور کی طرح جو کھاتا ہے جو گالی کر اس کو نرم کرتا ہے تاکہ وہ آسانی سے نکل جائے اور پھر دوبارہ کھاتا ہے تاکہ وہ زندہ بھی رہے ایک اچھی صحت کے ساتھ اس طرح یہ شخص بھی ہے جس کے پاس مال آتا ہے اور اس کو خرچ بھی کرتا ہے اور پھر دوبارہ کماتا ہے اس کو بھی خرچ کرتا ہے خود بھی استعمال کرتا ہے تو یہ انہیں ایک بندے کی مثال ہے اس جانور کی طرح جو جانور اچھے طریقے سے اپنے چارے کا اور اپنی گھاس کا تصرف کرتا ہے اور جانور وہ ہے جو کھائے جاتا ہے اور بد ہضمی کا شکار ہو کر موت کے قریب پہنچ جاتا ہے کیونکہ وہ جو کھاتا ہے اتنا وہ سخت ہوتا ہے جو گالی نہیں کرتا اس کو نرم نہیں کرتا نتیجہ یہ کہ وہ جسم سے نکلتا نہیں ہے اور وہ جانور موت کے قریب پہنچ جاتا ہے لیکن یہ شخص جو دنیا دار ہے اگر وہ مال کماتا ہے اور خرچ نہیں کرتا تو اس جانور کی مانے گا اور جو شخص مال کماتا ہے اور اس کو نکالتا ہے کماتا ہے پھر خرچ کرتا ہے یہ ایک اعتدار کے منحج پر قائم ہے جس کی صحت بھی باقی ہے اور اس کا دین بھی صحیح معنی میں قائم ولید الفلا اور اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے اوپر کا ہاتھ جیسا کہ ایک حدیث میں الج المیا دینے والا خرچ کرنے والا اور نیچے کا ہاتھ اصلہ جو وصول کرتا ہے اور عام طور پہ جو شخص دینے والا ہوتا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور جو شخص وصول کرنے والا ہوتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے تو خرچ کرنے والا لینے والے سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ خرچ کرنے والا اللہ کے ہاں اجر عظیم کا مستحق بنتا ہے اور مال خرچ کرنا اس کے دین کی صداقت کی برہان قرار دیا گیا نبی اسلام کی ایک حدیث ہے وہ صادق و تو برہان کے صدقہ جو ہے وہ برہان ہے اور ایک انسان کی قوت ہے ایمان کی دلیل ہے اور اس کے برف جو لینے والا ہے ظاہر ہے کہ وہ خرچ نہیں کر رہا بلکہ لے رہا ہے تو اس کا لینا کس نیت کے ساتھ ہے وہ بھی محلے باعث ہوگا اور باہر کے ہر حال میں دینے والا لینے والے سے بہتر ہے اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے تو خلاصہ کلام یہ اس بار سے جو ہمیں نتیجہ حاصل ہوا وہ یہی ہے کہ دنیا کا مال بڑا پرکشش ہے اور وہ کش ایک فطری چیز ہے اب اس دنیا کے مال سے جو تعلق ہے انسانوں کا وہ دو طرح کا کچھ لوگ مال لیتے ہیں وصول کرتے ہیں مگر طب نفس کے ساتھ جب وصول کر رہے ہیں تو ان کی اچھی سوچ ہوتی ہے نیک نیت ہی ہوتی ہے اس مال سے ہم یہ کریں گے یہ کریں گے اور یہ کریں گے اس کے حقوق ادا کریں گے تو اللہ تعالی نیتوں کے حال کو جاننے والا ایسے شخص کی زندگی میں اس کے مال میں برکتیں ادا فرماتا ہے اس کے لیے تھوڑا بھی بڑی کفایت کا باعث بن جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ جو وصول کرتے ہیں تو لیتے ہوئے ان کی نیت کیا ہوتی ہے بخل کی حرص کی اشراف نفس کی مال کو روک لینے کی اور ایک سرمایہ دار بننے کی یہ اس کے اندر ایک نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال کو جاننے والا ایسے شخص کہ مال میں برکتیں ادانی فرماتا اور وہ مال کسی نہ کسی بہانے خرچ ہو کر طلب ہو جاتا ہے اور پھر ضائع اور بیکار جاتا ہے اور پھر آخرت کا حساب تو بار صورت واقعی اس کے لیے اس کے ذمہ وہ اس کو باہر قید دینا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس یعنی دنیا کے جو امور ہیں وہ جو امور زینت ہیں وہ وہ زینت کے امور ان کی محبت اور کشش انسان کی فطرت میں شامل ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسا اعتظار ہے صاف راد کہ بندہ توازن قائم کر لے دنیا کی محبت اور دینداری کے بیچ میں اور جو بندہ اس توازن کو کھو بیٹھے وہ اللہ تعالیٰ کے مبعوذ ہے اور ایسے کی مار میں بھی اللہ تعالیٰ بردن ذہنی فرما تھا